دو چیزوں پر کبھی اعتبار نہ کرنا چاہیے موسم کا حال اور شہروں کا نقشہ. نقشے پر چاہے تو اس پر ہوائی جہاز اتار لیں چنانچہ جب میں ڈیرا اسماعیل خان میں اپنے کام سے فارغ ہوا تھکا ہوا اٹھا زور کی انگڑائی لی اور بولا بس اب کل صبح بس میں بیٹھوں گا اور سیدھا ڈیرا غازی خان پہنچ کر دم لوں گا احباب نے پوچھا کس راستے سے جائیں گے میں نے نقشہ پھیلا دیا اور وہ عمدہ سی سڑک انہیں دکھا دی احباب کو اپنی آنکھوں پر اور مجھے ان کے تبصرے پر یقین نہیں آیا کہنے لگے کہ یہ سڑک کبھی کی کھنڈر بن چکی رود کوہیاں اسے بہا کر لے گئیں اس کے نشانوں پر ایک آدھ بس چلتی ہے مگر خدا کے لیے اس پر سفر نہ کیجئے گا تو پھر کیا کروں میں نے وہی سوال کیا جو حالات نے مجھ سے کروایا انہوں نے مشورہ دیا کہ دریا پار بھکر چلے جائیے رات وہیں گزاریے اور صبح تڑکے کی بس یا ریل گاڑی سے ڈیرا غازی خان چلے جائیے تو صاحب اس طرح دریا کے دائیں کنارے پر چلنے کا میرا خواب پورا نہ ہو سکا اور ہم نے دریائے سندھ پار کر کے بائیں کنارے پر بھکر جانے کا فیصلہ کیا مجھے یوں بھی اس پل کو دیکھنے کا اشتیاق تھا جس کے بننے سے پہلے دریا پار کرنے میں آٹھ نو گھنٹے لگا کرتے تھے اور اب صرف پندرہ منٹ لگتے ہیں ذرا ہی دیر میں پل سامنے آ گیا بہت عمدہ جدید اور مضبوط پل نظر آتا تھا اس کا ایک سرا صوبہ سرحد میں اور دوسرا صوبہ پنجاب میں تھا ہماری کار پل کی طرف بڑھی میں نے احباب سے کہا کہ یہاں تو پولیس کھڑی ہے شاید کار کی تلاشی لی جائے گی احباب بولے ادھر والی پولیس کی تو فکر نہ کیجیے یہ صوبہ سرحد کی پولیس ہے کچھ نہیں کہے گی البتہ پل کے دوسرے سرے پر پنجاب کی پولیس ملے گی وہ ضرور ستائے گی لیجے صاحب سرحد کے پولیس والوں نے کار میں جھانکا ہم شاید صورتوں سے شریف نظر آئے اور انہوں نے ہمیں جانے دیا زمین پر تنی ہوئی دریا کی نیلی چادر پر جزیروں کے بڑے بڑے بوٹوں کے منظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم پل کے دوسرے سرے پر پہنچے وہاں پنجاب کے پولیس والے کھڑے دور ہی سے ہماری کار کو تاک رہے تھے انہوں نے وہیں سے رکنے کا اشارہ شروع کر دیا ہم سب نے دعائیں مانگی کہ یہ کہیں پریشان نہ کریں ہماری کار رکی تو ایک کانسٹیبل صاحب نے کھڑکی کے اندر گردن ڈالی اور کہا جی اس بندے کو آگے جانا ہے اسے دریا خان پر اتار دینا اور اس سے پہلے کہ میں اپنی سادہ شستہ اردو میں کہتا ہاں ہاں ضرور اتار دیں گے میرے احباب نے صاف بے باک پنجابی میں جواب دیا کوئی نہیں جی ہم بھکل جا رہے ہیں اور کچھ دیر بعد ہم دریا خان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بھکل جا پہنچے کندیا کے بعد اب پہلی بار ریل کی پٹھری نظر آئی بھکر بہت پرانا شہر ہے پنجاب اور افغانستان کے درمیان آتے جاتے قافلے ادھر سے گزرا کرتے ہوں گے دریا اس شہر سے بند کھڑے کیے گئے تو دریا سمٹ کر دور ہٹ گیا اور بھکر کا دامن خشک ہو گیا اس علاقے کے زیادہ تر شہروں کی طرح بھکر کے بھی کچھ حصے پرانے ہیں اور باہر کی بستیاں نئی ہیں ایک جانب کچے پکے آدھے ادھورے مکان دوسری طرف وسی کشادہ اور سلسبز کوٹیاں بنگلے اور نئی تلز کی عمارتیں بھکر پہلے تحصیل تھی ابھی ضلع بن گیا ہے یہ سارا علاقہ کھیتی باڑی کا ہے مگر یہاں کچھ فیکٹریاں اور کارخانے بھی ہیں کھیتوں میں ٹیوب ویل لگ گئے ہیں ٹریکٹر چلنے لگے ہیں اور کسان خوشحال ہونے لگے ہیں شہروں اور قصبوں میں اسکول کھل گئے ہیں لڑکیاں کم مگر لڑکے زیادہ تعلیم پانے لگے ہیں تعلیم پھیلی ہے تو روزمرہ زندگی پر اس کا نکھار اب نظر آنے لگا ہے میں بھکر کے ایک معزز گھرانے کے بزرگ غلام اکبر خان صاحب سے باتیں کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ ترقی اور تعلیم کا یہاں کے معاشرے پر کیا اثر پڑا ہے تعلیم بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اب ہمارے جتنے ایم پی ایز یا ایم این اے بنے وہ تعلیم یافتہ ہیں اور ینگ ہیں ینگ آدمی کی آنے کی وجہ سے یہاں ڈیولپمنٹ زیادہ ہو رہی ہیں تعلیم زیادہ ہے تعلیم یافتہ بھی ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں اور اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ زیادہ اس چیز کو لے رہے ہیں تعلیم کو اور ینگ بلڈ کو ینگ بلڈ زیادہ ترقی کر رہے ہیں میں نے غلام اکبر خان صاحب سے پوچھا کہ بکر میں لوگ ذرا ذرا سی بات پر قتل تو نہیں کر دیتے یہاں امن و امان کا کیا حال ہے بھکر میں امن ہے قتل بہت کم ہوتے ہیں اور کوئی دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں یہاں ایسے واقعات حالات نہیں ہیں یہاں صرف زمینوں کے مقدمات ہوتے ہیں اور دوسرے اتنے نہیں ہوتے یہ تھے بھکر کے ایک بزرگ غلام اکبر خان میرے احباب نے مجھ سے کہا کہ آپ بھکر آئے ہیں تو اسد جعفری صاحب سے ضرور ملیے بی بی سی کی اردو نشریات کے شہدائی ہیں اور جس وقت ہم ان سے ملنے ان کے گھر پہنچے اسد جعفی صاحب اپنے ملازم سے کہہ رہے تھے کہ جلدی سے بازار جا کر بیٹری کے سیل لے آؤ بی بی سی کا وقت ہو رہا ہے اب یہ تو بتانا فضول ہے کہ وہ جب ملے تو کیسی باہیں پھیلا کے ملے اسد جعفی صاحب سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں وہ بتا رہے تھے کہ یہ شہر کیسا ہے اس کے لوگ کیسے ہیں ان کے دل کیسے ہیں اور ان کا دریا کیسا ہے دریائے سندھ ایک زمانہ تھا جب دریائے سندھ کے کنارے بکھر آباد تھا اور تا حد نظر پانی پانی ہوتا تھا لیکن اس کے بعد کچھ مسائل کچھ ایسے بڑے عام و رفت کے ڈیرے کی وجہ سے کہ اس کا رخ موڑنا پڑا اور رخ موڑنے کے بعد یہ علاقہ جو ہے جس کے کنارے بکھر آباد تھا وہ تقریباً خشک خالی کی نظر ہو گیا اور اس سے ہمارے جو کسان تھے ان کو خاصا نقصان بھی ہوا اور ان کی جو جو مالی حالت تھی وہ بڑی متاثر ہوئی تو اب وہ دریا تو یہاں نہیں ہے دریا تو بہت دور چلا گیا ہے لیکن لوگ یہاں کے جو ہیں وہ دریا دل ہیں بڑے مہمان نواز ہیں اور غریبی کے باوجود وہ جہاں بھی مہمان نوازی کا کوئی وقت آتا ہے تو وہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں بڑے نرم روح اور بڑے نرم خو ہیں اور ان کا پیشہ جو ہے وہ زیادہ تر زراعت ہے اور زراعت کے حوالے سے ہی وہ اپنی زندگی کر رہے ہیں اسد جعفری صاحب باتیں کرتے کرتے بولے چلیے آبدی صاحب آپ کو خلیل رامپوری صاحب سے ملوائیں بڑے اچھے انسان ہیں اور اچھے شاعر ہیں اور سارے شہر والے ان سے کہتے ہیں کہ ان کی آواز آبدی صاحب کی آواز سے ملتی ہے دریائے سندھ ایک اسی حیثیت میں ہے جس حیثیت میں انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے یہ جس, جس علاقے سے گزر رہا ہے اس علاقے کی بھی نشاندہی کرتا ہے اور پرانی ورثے کی بھی بات کرتا ہے کہ جو قافلے مغل کے زمانوں سے اور شیر شاہ سوری کے زمانے سے جو چلے اور ان قافلوں میں شامل حکیم بھی ہوتے تھے طبیب بھی ہوتے تھے اور اچھے اولیاء قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے وہ قافلے اس کے کنارے سے چلتے رہے اور جگہ جگہ جو آج بستیاں ہم اس کے کنارے پہ دیکھتے ہیں ان کے نشان یہاں ملتے ہیں اور یہ نشان بھی ملتے ہیں کہ ان لوگوں کے مزارات ہیں بڑے لمبے لمبے جیسے یہیں سے بکر سے دس میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے اور میں وہاں گیا میں نے دیکھا کہ اس مزار کا جو کچا حصہ ہے چھت اس پہ کوئی ساڑھے تیرہ فٹ چودہ فٹ کی لمبائی کا شطیر کھجور کا پڑا ہوا تھا کھجور کے شعطیر پر مجھے یاد آیا کہ دریا کے دائیں کنارے پر میں نے سڑک کے ساتھ ساتھ کھجور کے بے شمار درخت دیکھے تھے میں نے خلیل رامپوری صاحب سے پوچھا کہ کیا یہاں کھجور بہت ہوتی ہے جی ہاں کھجور آپ ملتان سے بکر کی طرف آئیے تو ایک خانپور کا علاقہ ہے اس کو کا علاقہ ہے اور باغات کے علاوہ یہاں سارے یہ سندھ کے ساتھ ساتھ کھجور ہے اور کھجور کی ایک نسل وہ ہے جو چھوٹی قسم کی کالی کھجور ہوتی ہے بغیر گٹھلی کی وہ بھی بہترین کھجور ہوتی ہے تو وہ یہی ہے کہ جو قافلے آئے وہ اپنے ساتھ ایسی چیزیں لائے جو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے یعنی خجور جس میں شامل ہے اور وہ یہ بستیوں میں لگاتے ہوئے یہ چلے گئے جیسے ڈھکی میں آپ نے دیکھا کہ کھجور گلاب جامن سے بڑی کھجور اور اس کا اکتوبر سے سیزن شروع ہوتا ہے باقی کھجوروں کا سیزن بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بعد میں یہ کھجور آتی ہے اور دور ریڑوں پہ رکھی ہو تو یوں معلوم ہوتی ہے کہ جیسے گلاب جام نے یہ شخص بیچ رہا ہے تو اور یہ امپورٹ بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں یہاں سے برآمد کی جاتی ہیں کراچی تک جاتی ہیں اور سعودی عربیہ تک جاتی ہیں اور بہت سے کھجوریں یہ بھی ہیں کہ جو سعودی عربیہ کی پیداوار کہلاتی ہیں وہ یہاں سے سعودی عربیہ جاتی ہیں وہاں سے لوگ لے کر آتے ہیں تحائف میں یہاں اور اس میں شک نہیں کہ تاریخ کی بوڑھی آنکھوں نے ان راستوں سے گزرتے ہوئے ان گنت قافلے دیکھے ہوں گے کہنے والے تو کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی برگزیدہ ہستیاں نہ صرف ادھر سے گزریں بلکہ یہیں کی خاک میں پیوستوی ہو گئیں کئی مقبرے آپ کو ملیں گے جو سندھ کے کنارے کنارے اور یہ آپ نکل جائیں چشمے تک تو کافی ہیں یہاں کے پرانے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے آبادی انتہائی سیدھے سادے لوگوں کی ہے لمبے لمبے کپڑے پہنتے ہیں پگڑیاں باندھتے ہیں جیسے لوگ ہیں ویسی گفتگو ہے ویسے ہی سادے لوگ ہیں اور پرانا معاشرہ پرانے لوگ وہ دوسرے پرانے زمانوں کی ان کے پاس یادیں مل جاتی ہیں تقریباً ہر بستی میں کوئی نہ کوئی چھوٹا یا بڑا جو صوفی یا کوئی پیر ہے وہ دفن ہے اور بڑی عقیدت ہوتی ہے اور یہاں بڑے ان کے عرص منایا جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہاں جوگ در جوگ جاتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کاروانوں میں اور کافلوں میں اس قسم کے لوگ جو تھے وہ کسرہ سے یہاں آتے تھے تاریخ کی محسلم ہستیوں کے بعد شیر و ادب کی لائق احترام شخصیتوں کا ذکر چلا اصر جعفری صاحب بتا رہے تھے کہ بھکر اس معاملے میں بہت ذرخیز اور شاداب ہے خلیل رامپوری صاحب نے بات آگے بڑھائی۔ اب یہ مکمل شہر ہے ادبیات بھی یہاں پر اور شعر و شاعری کا شغل بھی یہاں پر ہے میں یہاں کوئی پچیس چھبیس سال سے ہوں اور جب میں آیا ہوں تو مجھے بھی حیرت ہوئی تھی تو یہاں اچھے خاصے شاعر ہیں اور جب کبھی مشاعرہ ہوتا ہے ابھی کالج میں ایک تقریب تھی تو میرا وہاں جانے کا خیال وہ ہوا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ کالج کے کوئی دس بارہ لڑکے تھے جنہوں نے غزلیں سنائیں شعر سنائے نظمیں بڑی طبیعت خوش ہوئی تو ان سے ہٹ کے بھی یہاں پر جو محفلیں ہوتی رہی ہیں بیس پچیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں جب بھی کوئی مشاعرے انہوں نے کرائے ہیں یہاں کی تنظیم نے اس میں پندرہ سولہ بیس شاعر اور اچھی خاصی محفل رہی ہے تو یہ ایک ادب کا گہوارا ہو جیسے اسد جعفری صاحب نے کہا تھا کہ اسے لکھنؤ کہا جائے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے میں نے ایک شعر سنایا بھی تھا پھر سناتا ہوں کہ گلزاروں میں بسنے والے بھکر دیس بھی دیکھ پھلکا ریگستان بھی ہے گدڑی میں لال لیے اور ایک شعر پڑھا جانا تھا کہ اشار کا خزانہ کھل گیا احباب نے دیر تک اپنے اچھے اچھے شعر سنائے اسد جعفی صاحب کے شعروں میں اپنے زمانے اپنے حالات اور اپنے علاقے کی ساری علامتیں موجود تھیں اسد جعفری کوئی دلجوئی نہیں تھی کوئی شنوائی نہ تھی کوئی دلجوئی نہیں تھی کوئی شنوائی نہ تھی جیسے اہل شہر سے میری شناسائی نہ تھی اور باغ بانکی ایک ذرا سی لفزش ترتیب سے باغ بان کی اک ذرا سی ترتیب سے موسم گل تھا مگر گلشن میں ران آئی نہ تھی اور جن سے تھی انصاف کی امید اہل درد کو جن سے تھی انصاف کی امید اہل درد کو غور سے دیکھا تو ان آنکھوں میں بین آئی نہ تھی اور مقتہ ہے کہ نا خدا مجھ کو اپاہج کر گیا ورنہ اسد نا خدا مجھ کو اپاہج کر گیا ورنہ اسد آسماں اونچا نہ تھا دریا میں گہرائی نہ تھی یہ تھے اسد جعفری خلیل رام بھی سادہ سہل زبان میں بڑی گہرائی لیے ہوئے شعر کہتے ہیں جو اپنے دور کی تصویر بھی ہیں اور اپنی سرزمین کی بھی خلیل رامپوری پوری عرض کیا ہے اب کہاں پہلی سی ہمدردیاں انسانوں میں اب کہاں پہلی سی ہمدردیاں انسانوں میں جھاڑیاں خشک ہوئی جاتی ہیں میدانوں میں جھاڑیاں خوشک ہوئی جاتی ہیں میدانوں میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہوگے کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہوگے کب تک مکڑیاں چھت سے اتر آئیں قلم دانوں میں مکڑیاں چھت سے اتر آئیں قلم دانوں میں اپنے ماحول سے ہوشیار رہو اے لوگوں اپنے ماحول سے ہوشیار رہو اے لوگو ماچی سے بانٹ رہا ہے کوئی شیطانوں میں اپنے ماحول سے ہوشیار رہو اے لوگوں ماچی سے بانٹ رہا ہے کوئی شیطانوں میں شور کرتے ہیں پرندے توڑا دیتے ہیں شور کرتے ہیں پرندے توڑا دیتے ہیں آدمی بند کیے جاتے ہیں تہ میں شور کرتے ہیں پرندے توڑا دیتے ہیں آدمی بند کیے جاتے ہیں تہ خانوں میں اب کہاں پہلی سی ہمدردیاں انسانوں میں جھاڑیاں خشک ہوئی جاتی ہیں میدانوں میں خلیل رام پوری اور یوں میرا ڈیرا اسماعیل خان اور بھکر کا سفر تمام ہوا ان علاقوں کے بارے میں خود میرا سارا علم بحث کتابی تھا مجھے جو کچھ بتایا ان شہروں میں بسنے والوں نے بتایا البتہ جو کچھ کتابوں میں لکھا تھا وہ شاید بتانا بھول گئے. ہندوستان سو اکہتر کے پہلے روز ٹانک میں ایک حادثے میں مر گئے تھے ان کی قبر ڈیرا اسماعل خان کے گرجا گھر کے احاطے میں موجود ہے اور بھکر اس کی خوبی یہ ہے کہ موسم صاف ہو تو یہاں سے مغرب کی جانب تخت سلیمان صاف نظر آتا ہے اب کے جائیں گے اور موسم صاف ہوگا تو تخت سلیمان ہم بھی دیکھیں گے